أفعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا لا بل پور آنی بل بو لال پلن زی گل دینک جی گا نیم اشو نیانک جگا گھن سی ہار جز میاتیج سی ہرش تمی ہمارا تاری عثمان کل ملک رب الزت وقت ابولا شریف ملائم ہے کہ جس سے بندے امبیا بن ان کے آئے علیہ بلا نے ساٹی ہدایت واسطے باقی بہتری واسطے باقی دنیاوی اور فخروی کامیابی واسطے اپنے بندے منتخب کر کے بطور نبی پہ تھے حد کہ لیکن اکثریت ایسے بدکسمت اور بدبخت لوگوں کہ جنہوں اللہ کا بھیجا ہوا پیغام پسند نہ آئے انہوں نے اللہ کے امتیازی تعلیم انہوں نے سکھائے ہوئے اصول دا پیش کیتا ہوا ساری زندگی دا نمونا ہمیشہ برا لگا ذرا گلشے کے گتے نمبر لیاؤ گر رسول پہلی وہی ملن پہ مرتا بن نوکل نے یہی بات کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا محمد بے فی وسلح مکے چاہتا جائے گا لوگ دشمن ہو جانے اور یہ حوالہ دا کہ جا پیغام تنہوں ملیا ہے جہا فرشتہ اور ناگوس تھے پاس اللہ فکر کو آیا ہے دے جس کول بھی آیا یہ پیغام جس کسی بھی ملیا ہوئے اور آپ یہی گم یہی افسوس لگا پر مایا آوا ہوں مف ری جی آ میم یہ لوگ مکے جو کٹ د میں کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی تھی کسی کیدخای نہیں کی تھی کسی غیبت اور چگلی نہیں کی تھی کسی کا برا نہیں تکیا کسی نہ ظلم اور زیادتی نہیں کی تھی بلکہ ہمیشہ میں ہمدردی کرنا میں تعاون کرنا میں دے معاملات اندر اچھے طریقے یہاں کا ساتھ دینا مہنگے یہ تو کٹ دراصل قسمت تھیسمت والوں کی بس بس لوگ بھی اس دنیا اندر موجود رہے اور کچھ قسمت بھی مکے والوں نے آپ کو کھڑنا تھی اور مدینے والے نے آپ کو لے جا مگر انہوں نے بھی جس ویلے مواہد کا طے پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا حج کے موقع سے کہ کوئی ایسا شخص ہے جڑا مینو اپنے ملک اندر اپنے علاقے اندر اپنے شہر اندر لے جائے مینو اللہ کا دین پیش نہیں کرن دیتا جاتا اللہ کا پیغام پہنچا کی مینو اجازت نہیں مل رہی کوئی میں مینو لے جائے اپنے شہر تاکہ میں اللہ کا دین مجھے پیش کروں اللہ اللہ دین اللہ چاہتا ہوتا کہ جو مرضی سکتا وہ مکے والے کی عرب کے مشرق اور کافر کی ساری دنیا کے کافر اور مشرق بھی اکٹھے ہو کے آ جے اللہ کے مقابلے اندر وہ کچھ بھی نہیں کرتے لیکن انہی دی بدبختی اور ایک نمونہ بنانا تھی تاکہ آئندہ آن نقل عبرت حاصل کر لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بجائے اسے کہ عبرت حاصل کی تھی جائے اب بھی ایسے بدبخت لوگ موجود نے جڑے انہوں نے ہی قدم سے چل رہے ہیں وہ اللہ کی تین دی آواز سننا پسند نہیں کرتے گوارا نہیں کہ اللہ کا پیغام کن تک پہنچے انہوں نے یہ پسند نہیں کہ اللہ کی دی کوئی آواز دے ایسے لوگ بدنسیبی اندر کوئی شدہ نہیں کوئی شک نہیں مدینے والے نے جس وی آپ یہ بک تو شروع کی ابھی اپنے شہر اندر سامان لے جانے آڈے کو تشریف لے آؤ اور آپ بخوشی تیار ہو گئے انہوں نے اس ویلے ایک شرط طے کی تھی. لگے اے اللہ کے رسول محمد اجتماع دشمن ہے تنہوں تکلیفوں پہنچا رہے ہیں اے لوگ تو ساتھیاں سے ظلم اور زیادتیاں کی جا رہی ہیں تنوع اللہ دین دا اے کرن تو روکیا جا رہا ہے کل اگر حالات پلکا کھا جا سانو اللہ غلبہ دے دے وے دین دا اللہ دور پالا کر دے یہ مکے والے مسلمان ہو جان کے واپس مکے سے نہیں آ جاؤ یہ بات پہلے ہی پی کرا کیونکہ آدمی نو اپنی جائے پیدائش بڑی محبوب اور پیاری ہے ایک پیار ہوں گا ہے ایک تعلق ہوں جیسے اج بد بخت اور بدنسیب لوگ نظر آ رہے ہیں نا جنہوں اپنے وطن پر کوئی محبت نہیں کوئی پیار نہیں انسانوں اپنے وطن محبت ہوتی ہے یہ پتا نہیں انسان نہیں انسانوں نے مقام تو کتنے گر گئے تھے. جس درخت سے بیٹھے نے جہاں پھل کھا رہے نے جنیا شادان کا آیا حاصل کر رہے ہیں اسٹ اپنے وطن کوئی محبت نہیں یہ اپنے وطن کوئی مخلص نہیں یہ دے تو بڑی بدبس کی یہاں کی ہو مدینے والے نے کہا کہ اپنے وطن اپنے شہر مل, اپنی جائے پیدائش میں بڑی محبت ہوتی ہے انسان وہ محبت کیتے تو کتنے واپس مکے سے نہیں لے آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کی قدر کرتے ہوئے فرمایا مدینے کا پہلا نام یسرف مدینہ آپ نے جا کے بعد رکھا یہ پہلا نام یسرف سی اور یسرف کے ماہنے میں بڑی خراب آب و جی صحت اور تندرستی نام کی کوئی چیز ملتی نہ ہو پانی بھی خراب ہوا بھی خراب آپ پر یسرف ایسرف والی کم منا کی اپنا یہ شک آج دور کر دیو دون میری زندگی بھی تھوڑے اندر میری موت بھی تو میں واپس مکے نہیں آوش ایسی جیڑی توانوں محسوس ہو رہی ہے کہ کتنے میں مستقل رہائش پھر مکی آ کے اختیار نہ کا کردہ نبھایا محمد اللہ حج واپ لے آئے وہ فرض اللہ کی طرف عائد ہوا سی وہ پورا کیتا حج کے مناسب اور ارکان جہ سکھائے اور بار بار اعلان فرمایا مینا جس جگہ تشریف لے گئے منا فیک لوگو میرے کو حج کا طریقہ سیکھ لو حج کے ارکان اچھی طرح سمجھ لو ہو سکتا گئے کہ آئندہ اکی اتے اس طرح اکٹھے نہ ہو سکیے ایسے جمع نہ ہو اور سچ کو ہی ہوا کہ وہ حج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا آخری حج تھا یہ فریضہ ادا کر کے چند دن مکہ مکرمہ اندر کے عام پروا کے فوراً واپس مدینے تشریف لے گئے کہ میں سے وعدہ کیتا ہوا پی گم حیاتی گم مبا تھی اے یسرب والے ہو جا ہوں نام مدینہ ہے ए मदीने वाले मेरी जिंदगी भी ठे अंदर मेरी मौत भी ऐसी वापस दशी जाए तो बात यह चली थी कि यह किस्मत है अपनी अपनी कोई कड़ दौ रखता है किसी नहमत पसंद नहीं आहमतुल आ रही पसंद नहीं आए कोई ऐसा बदबक भी है اور کوئی ایسے خوش نصیب بھی ہے جسے زیادہ لے رہے ہیں تو جاؤ گے تھی نہیں سچو چی مکہ اندر ری ہوے بڑے, بڑے منصوبے تیار کیے گئے بڑی سازش ہوئ مکہ مکرمہ کے اسمبلی حال اندر میٹنگ ہوئی انہوں نے اسمبلی حال کا دا نام دار النوا مکے جسے مکے کے چودھری بیٹھ کے فیصلے کرتے سن بڑے بڑے مشورے کرتے سن بڑے بڑے معاملات طے ہوتے سن دار النوا محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اندر بھی اس اسمبلی حال اندر دار النوا اندر کئی مشورے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَنْقُرُ ہے پڑھتے رہے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا تھی او وقت یاد کرو اس واقعے نوز ذہن اندر لیاؤ جس ویل بیٹھ کے تصویر سوچ رہے کون؟ اللہ بھی وہ لوگ جہاں نے سارے نال کی سارے منشر سن کا تدبیر دوسرے نے بیٹھ کے کہ یار یہ دن بڑھتا ہی جانتا ہے اسلام فتنہ کیا حالانکہ فتنہ سے سرپ ہے اللہ نے سرف سب تو بڑا فتنہ قرار دیتا ہے کسی کی ملکیت اندر, کوئی جھوٹا دعوے جس کسی شخص کا مکان ہوئی دکان ہو گئے, دی کوئی جھوٹا دعوے دار سامنے آئے گا کہ یہ میرا بھی حصہ ہے یہ ہوا سرکن بھی یہاں مانگے فیتنا اللہ نے قرار د کہ اللہ کی وقدانیت اندر اللہ کی توحید اندر کسی غیر شامل اور شریق کرم کی کوشش جڑی ہے یہ ہے وہ اسلام کہتے ہیں کہ روز برو ترقی کر رہا ہے یہ پیتنا دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ ساتھی اضافہ ہو رہا وہاں اندر انہوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یہ بارے کچھ سوچو جلدی نہ پہنچو کوئی فیصلہ سوچو غور فرماؤ کہ جس ویڈے منکر اور کافر لوگ تو آڈے بارے اندر بیٹھ کے سوچو بچار کرتے سن غور و فکر کرتے سن میٹنگ کرتے سن کہ کی ہونا چاہیے چنا تم تجویز سامنے پیش آئے کسی کہنے والے نے یہ کیا کہ معاملہ سے بڑی جلدی ختم ہو سکتا ہے تو یہ اس طرح کرو ایک مکان بناؤ کمرہ بناؤ جسے وہ دیواراں ذرا اونچیاں ہو جانے نو باللہ سن نو زبلا نکلے کفر کپر نباس وہ بکواس کرنے والے نے بکواس کی تھی کہ جس ویل اس کمرے دیا دیواراں ذرا بلند ہو جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کمرے اندر سٹ کے اتو چھت پا دیو بند کر دیو کسے پاسے کوئی دروازہ کوئی کھڑکی کوئی روشن دام کوئی رستا ایسا نہ رکھو لس میں ترمایا ایک مشورہ سے تیرے بارے اندر یہ ہوا یہ میرے حبیب محمد قرآن کا کہ تو انو مکان اندر کمرے اندر بند کر د وہ کہنے لگا بند کر دیو گے کہ تو ہوا کا دخل نہ ہوگئے روشنی نہ جائے خوراک نہ ملے پانی نہ ملے اپنے نہ دڑک ختم ہو جائے دوسرا اچھی بد بخش وہ کہن لگا یا اس طرح دیا گل کرتے پہ ہو پہ لوگ مکان بناؤ کمرے سے بند کرو پھر یہ ہوگی وہ ہوگی دیر لگ جائے گی توسی ویسے ہی اٹھو تیار ہو جاؤ اپنا اپنا اخبار اور ہتھیار لے آؤ فرمایا اے میرے حبیب محمد اللہ وآلہ وآلہ. دوسری تجویز بارے اندر اے سامنے آئی کہ یہ فوراً ختم ہی کر دیتا جائے ختم ہی کر دیتا جائے آج ابو چاہ <ودار> و لگا بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں لیکن گلا بچوں بار کردیا دن بند کر دیو ہاں دوسری تجویر یہ تھی لوکھ ریجو جلا بتن کر دیو. ملک تو کٹ دیو ملک عرب تو یہ جلاوتن کر دیو وہ لگا جلاوتن کرو گے جھے جائے گا اندر بڑی تاثیر ہے زبان اندر بڑی تاثیر ہے یہ گل جڑا سن لینا ہے وہ یہ تو بےگانہ نہیں رہتا وہ ہی بن جانا ہے ہی ہو جاتا ہے یہ جیسے جائے گا جا کے لوگوں کو یہی کلام سنا گا انہاں گلا انہ کرے گا اثر ہوا وہ ساتھی بن جان گے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ یہ اپنا لاؤ لشکر لے کے تملاور ہوئے گا اور تو سیح کر, دے گا تو سیح و بالا کر کے رکھ دے گا ابو جان نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ یہ قتل کرو نو دلہ حدیث اندر سنگ ہے جس ویل تجویز پیش کی تھی داخل یہ ہوتی اسی طرح ہی دبے گا یہ اسی طرح کلا کما ہوئے گا کہ محمد نو قتل کر دیا جائے یعنی یہ تصویر اے اے اور اے مشورے لیکن میرے اللہ میں ایک چراغ جلایا ہے اس دنیا اندر دین کا چراغ اسلام دراغ نور ہی کرے کہ اللہ نے اس نور نو اس چراغ اپنے کمال اور عروج تک پہنچا کے چڑھنا ہے پاوے یہ بات کافر بری لگے یہ بات مشرقہ نو نا پسند ہو اپنے نور کو نو کمال تک پہنچا اللہ نے اس نور نو واقعی کمال تک پہنچایا اور او وقت ان لوگوں نے اپنی اکیل دیکھ لیا اللہ کے دین قبول کرالشا ہوئی بڑے منصوبے تیار ہوئے قرون فرمایا مکرو فریب کے منصوبے بنا رہے اللَّهِ اللَّهِ اللہ تِدبیر تدبیر <ہوا> <تصفيق> لوگ دشمن ہو گئے تو تک معاملہ پہنچ گیا پھر اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دتا کہ ہم ساری غیرت مزید برداشت نہیں کر سکتی کہ ایسے لوگ دنیا اندر زندہ چڈیا جائے یہاں کی بد بختی اپنی انتہا پہنچ گئی ہے ابھی ہوں انہیں سزا دینا چاہنے ہیں لیکن تصویر اتنے جد تک رہو گے تو آزاد میں نہ اے میرے حبیب محمد یہ تو رب دی شان دے شایع ہی نہیں. تو رب نو لائق ہی نہیں پسند ہی نہیں کہ تھی یہاں کے موجود ہوو تو یہاں سے پھر میرا عذاب بھی آ رہا ہے تو ہوں مدینے چلو عذاب کیوں نہیں آیا حضور اللہ علیہ وسلم ورنہ انہیں کوئی کسر باقی نہیں چنی دشمنی اندر عداوت اندر ظلم اندر زیادتی اندر کوئی کسر باقی نہیں چڑی کابے کے خلاف نکڑ پکڑ کے دعاوں کی کر رہے ہیں مکے کے کافر اور مسلم اندازہ فرماؤ آدمی دشمنی اندر جس تل جان ہے ایک مقولہ ہے کہ, ہے. ہے. ہے. یعنی کہ جس ویسے بندہ کسی چیز انتی عقیدت رکھتا ہے امدھی محبت رکھتا ہے کہ پھر وہ اندھا ہو جائے سچ مچ اندھا ہو جاندہ ہے دیکھتا نہیں وہ بہرا ہو جاتا ہے سنتا نہیں کہ میرے بارے اندر لوگ کی کہہ رہے ہیں دیکھتا نہیں کہ میں میرے کوئی دیکھ ہو یا نہیں میری یہ حرکات کے علم اندر آ رہی نے یا نہیں اور سنتا نہیں کہ میرے متعلق لوگ کی کہہ رہے ہیں وہ سے اندر ہی آدھا ہوا مکے والے دشمنی اندر آندے ہو گئے بیت اللہ کا خلاف پکڑ پکڑ کے کی دعا ہاں کر رہے ہیں وہ دعا جی انہوں نے اپنے خلاف کی, کی وہ بھی اللہ نے قرآن ادر بیان کری قرآن کوئی کسے کہانیاں نہیں بیان کرتا کہ یہ افسانوی کتاب ہو گئے. کہانیاں بیان کر دے, دے اور ساڑا وقت ضائع کرے قرآن واقعہ بیان کر ہے کہ او اندر عبرت ہے نصیحت ہے مو عزت ہے اور کچھ وقت نے او لوگ خوش قسمت نے او لوگ جہان تو نصیحت حاصل کرتے اور بدبخت اور بد نصیب نے او لوگ جہاں سامنے پرانے دشمنی انار اور بغض بغض برد برد برد برد برد برد برد. دعا کر رہے ہیں اپنے خلاف کعبے کا خلاف پکڑ کے وَإذ گلاس پکڑا ہوا کعبے کامانے دشرق نو اجرق نو دیکھیے اللہ کی قدم وہ مشرق یہ بہتر نظر آ آج تو مسلم کیا ہے نا کہ اللہ کو کچھ نہیں رہ خالی ہو کے بیٹھا ہوا ہے نہ اس کو دیکھ سی منڈ دوں دے دوں دے دیتا ہے, کچھ انہوں دے دیتا ہے. اللہ کو کچھ نہیں خالی بیٹھا ہے. اس زمانے کا مسلم جہاں ہے وہ آتا نہیں سب کچھ ہے اللہ کو سے دے کبزے اور اختیار اندر ہے یہ جنہوں درمیان چاستا بنا رہے ہیں نا یہ بڑے ہی محدود بڑے ہی مقرر نے یہ نہیں دیں تو دے اللہ کو او اج کے مشرک نہ بہتر سی جی وہ سزا جہنم ہے تو اجتے مشرق سزا کی ہونی چاہیے اس طور مشرق کو اللہ نے جہنم کی وحید سنائی ہے اور اعلان کر دلہ کہ میں مشرق نہیں کرنا شرک تو علاوہ کوئی ہونا جنہوں چاہوں گا بغیر سزا دے معاف کر دیا گا جن چاہوں گا سزا دے کے معاف کر دیا گا لیکن شرک معاف نہیں جے مشرک مشرق کی بخش نہیں دیو. وہ کنوں کہہ رہے ہیں؟ اللہم اللہ اللہ نکار رہے ہیں. بات غلط کہہ رہے ہیں لیکن اے اللہ نہیں رہے ان کے سامنے تین سو سچ موجود نے لاس مناس ال جس کا خلاف نہ لٹک لٹ کے دعاواں کر رہے ہیں اسے کاوے کے اندر تین سو سچ انہوں نے ماروز آنے بادل پائے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نہیں سن پکار رہے ہیں. اللہ ہم اے اللہ انکان ہاگا ہو یہ دشمنی اندر کس طرح انہ انکان دے کا جے اے محمد اللہ علیہ تیری طرفوں سچا نبی بن کے آیا ہے تیرا سچا نبی ہے کلام سانسمے پے ابھی انکار کر رہے ہیں کلام تیرا ہے تجیا ہے یہ نبی تیرا ہے علیہ وسلم نبی بنا کے بھیجا ہے اور اپی نہیں من ابے آزام اب یا دے تے کوئی اور عذاب ایسا لے آ جا سلیل سے رسوا کر دے ساڈی عزت ناک اندر ملا دے کیا محمد اللہ کے سچے نبی نہیں سن اللہ جیڑا کلام پڑھ پڑھ کے سنا رہے وہ اللہ کا کلام نہیں پسند ہی نہیں میری شان بے چایا ہی نہیں میرے لائق ہی نہیں کہ تھی یہاں موجود ہو میرا عذاب ہے نہ پیا یہ حکم دیتا ہوں تو, تو چلو او دو مدینے والے کا دروازہ ایک کام ہو جائے اللہ نے ہر کام کا المتعال اللہ نے اپنی اشانہ کیا. فرمایا میرے ہاں ہر ایک وقت میں جانن والا ہاں جیڑی چیزاں اجے بخوقی نہیں ہوئی انہوں کا میم علم ہے اس واسطے میں کم وکر سے انسان اپنے نجاج دی وجہ اپنی طبیعت کی وجہ اور جلد ہے لیکن اللہ دے کم وقت دے. وہ جی اپنے خلاف بد کر دار منصوبے اللہ اللہ خلاف یہ اللہ کے علم اندر تھی کہ انہوں ہیں اسلام قبول کر لینا مسلمان ہو جانا اور ابو سفیان کی مثال سب تو بڑی مثال ہے اس معاملے بھی پیش پیش سب اگے اگے اللہ نے مسلمان اسلام مسلمان اور پتا مکہ ابو خفیان نو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کروایا مکے دیا گلیاں کہ جڑا سب بیت اللہ پناختر چل آ جائے ابھی پنااہ دیا گے دی. نو تار روز نہیں کرے کر. ملبئی جو کچھ موجود ہے جو کچھ موجود نہیں فرمایا میں جاننا اس واسطے ہر کم میں وہ وقت رکھا ہے اندر حکمت ہے اندر پائےداٹ ہے اپنے حبیب صلی صلاح والے ہی فرمایا ہوں تیو چلو چلا کہ آپ نکلتے ہیں اور گھروں نکلنے تو پہلے اللہ کردار ہوگی کہ اس کی کا ہو حضرت علی نے نیا رضی اللہ تعالی ہر موقع واسطے ہر کم واسطے اللہ نے الگ الگ اپنے بندے پیدا کیے یہ تفریق اور اونچ نیچ جی اصا پیدا کر دیتی یہ ساری ذہنی اختراع ہے دراصل اللہ نے ہر کم لی الگ الگ مزاج الگ الگ دماغ بنائے ہوئے نے اور پیدا کیے حضرت علی نے نایا رضی اللہ عنہ فرمایا اے عزی. رضی اللہ ایوگ امانت جنہوں نے گھر کا محاسرہ کیا ہوا کردار دکام نے رکھو گھر کا کیتا ہوا ہے کہ اج جدو نکلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادو ہی ختم کر یک دم حملہ کر دو بلوا کر دو کتا کتا لیا جائے گا تو سارے کٹھے حملہ کرتے باہر اے سوچ, سوچ کے مکے نوجوان جنہوں نے میرے کو میں اج اللہ سے لے اے تو اے امانت نے میں حکم نال ایسے چلیا جانا ہے امانت اے, دی, اے دی ساری امانتوں حوالے کی انہوں نے مالک دستے تے نال اے فرمایا کہ اج رات تو میرے بستر سونا ہے تو جانا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم کھا کے فرمانے نے کہ جس قسم دی بہترین نیند اس بہت رات مینو آئی ہے نہ اس تو پہلے کبھی آئی تھی نہ اس کو بھائی اج میرے بستر تمامت سو دیکھی اور اللہ نے فرمایا اے میرے حقیق اے یا اللہ یاسین یہ نام ہے محمد الرسول. وہی یاسین، وہی یاسیم اس نام کی جہی میں سورت اتاری ہے نا وہ سورت پڑھنی شروع کر دیو دے باہر نکل جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورا یاسین پڑھنی شروع کر دی گھروں باہر نکلے کھڑے نہیں انتظار اندر جنو نکلے حملہ کر دیو اللہ سرماندی <تصفح> میرے حبیب کرو نکلے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اصا انہوں نے اگے بھی پیچھے بھی پردے کر دیتے اللہ کر سکتا جو چار وہ ہتھیار پکڑ کے انتظار اندر لے کے نکلے تھے حملہ کریے اللہ پرمان نے اصل سامنے بھی پردہ کر دیتا پھر بھی پردہ کر دیا نہ چک دیا نظر ہی نہیں آیا تے میرے حبیب بچوں نکل کے چلے گئے کتنے اللہ اس بندے کی قسمت بھی دیکھی رات کا وقت ہے اندھیرا ہے سیدے گئے ابو بکر سے کہا رضی اللہ دروازہ کھٹ آیا اندرو پوچھا گیا میں یقرا الباب کون دستخط دے رہا ہے کون دروازہ کھٹ آ رہا ہے جواب آیا انا محمد الرسول اللہ میں محمد ہاں اللہ رسول حضرت ابو بکر صدیق کی عجیب کیفیت ہو گئی ایک پاسے سے خوشی ہے کہ دو تہانہ کی رحمت میرے گھر آئی دنیا کی رحمت بھی آخرت کی رحمت بھی میرے گھر رحمت کی رحمت, رحمت آ گئی اور دوسری طرف اے دل اندر ایک خدشہ اور کھٹکا گیا بھی ہے کہ رات کا وقت ہے اندھیرا ہے اور ایسے وقت اندر آپ کا تشریف لے آنا خدا نا خاصتا خدا نا خاصتا کوئی خطرہ لاحق نہ ہوگا کوئی ایسی بات نہ ہوگی ہوگی جلدی نل دروازہ کھول کے فرما دے نا فدا کا ابی و ابھی یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ سے قربان ہو جا مینو جلدی نل دسو کوئی خطرہ کے لاحت نہیں کوئی ایسی بات بھی نہیں آپ فرما دے اے ابو بکر میں خود نہیں آیا تیرے کار میں خود نہیں آیا میں مینو دیا گیا ہے میں اپنے آپ نہیں آیا مینو بھیجیے گیا ہے کن نے بھیجا ہے میرے اللہ حضرت ابو بکر صدیقی سن کے ذرا اس بندے کی خوش بختی اور خوش نصیب کی یہ بات سن کے اسی خوشی اندر آ میں نے اللہ اے اللہ نے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اشارے اندر کوئی ایسی گل کیتی ہے کوئی اشارہ ایسا کیتا ہے اور یا میرا نام لیا ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے سماک اللہ, اے ابو بکر اللہ نے تیرا نام لے کے کیا ہے کیا ابو بکر, بکر, بکر بارے اندر جو مرضی ہے کوئی کہکر نام لیا اللہ نے فرمایا سما اللہ تیرا نام لے کے اللہ نے مینو فرمایا کہ ابو بکر فرمایا مایا بکر تیار ہو جا جلدی نل وقت زیادہ نہ چلے جانا ہے مکے چہر بہرحال یہ وہ واقعات ہیں یہ وہ تاریخ ہے جہی محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دہرائی گئی دشمنوں کی دشمنی, دشمنی امتحا میں پہنچ گئی خوش بختوں کی خوش بختی کے دروازے کھل گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر بکر صدیق کے نام مکے چ نکل رہے ہیں سچ مچ او اخرے یسرف والی مدینے والے کی گل سامنے آ گئی آپ نکل رہے ہیں تو جگہ جگہ پہ رک جاندے نے م مک مکے دیا گلیاں دیکھ دے کے آنسو چل رہے ہیں اور پروارن یا کا مک کا کا مکے کی گلیو اے مکے دے بازارو اللہ ہر مسلمان ایمان نل نصیب کرے دیکھنا مکہ ایمان نال گائے آدمی تے شرط اور باقی چیزاں یہ سارا کچھ جسم بھریا ہوا ہے مکے صرف جان نال کچھ نہیں بنتا وہ تو مکے چ پیدا ہوئے مکے چچپن گزریا اتھی جبانی اتھے ہی بڑھاپا ہی مرے کچھ بھی حاصل نہ ہویا اگر ایمان نہیں صرف جانگل کی بن جانا ہے جی ایمان تو خالی جائے جی اے مکے کی گلی ہو اے مکے کے بازار ہو میری ولادت تو اڈے اندر ہوئی میرا بچپن تو اڈے اندر گزریا میری جبانی اتنے گزری میں اپنی عمر سے ترونجا سال ترپن سال تو اڈے اندر گزارے میں تو چنا تے نہیں چاہتا لیکن مجھے مجبور کر دیتا ہے مجبورن کے میں خطبے تو بعد پڑی نے وہ بھی ایک سازش ہوئی وہ سازش کی تھی اللہ اللہ فرماندے لا تس ناؤ لا گل نے آپس اندر مل کے مشورہ کیتا لا تسم ناؤ لا گل قرآن قرآن نہ سنیا جن نے قرآن سن لیا اور سچی بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہوگئے اور او دی تلاوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما پھر وہ دل پہ اثر نہ کرے یہ کس ہو سک اثر کرتا تھی لیکن وہ بغض حسد انعد دشمنی وہ غالب رہی حقیقت معلوم ہو چکی اور اسے ابو جاؤ بد وقت کا ایک واقعہ پہلے بھی کئی دفعہ سنایا جا چکا ہے یہ ابرت اور نصیحت واسطے بار بار یہ چیزاں بیان ہونی چاہیے نے سنوں سننیا چاہیے نے سنیا چاہیے ابو جال اپنے گلام کو کہہ لگا اج میں تمہیں ایک ایسی گل دسنی ہے جی تج تو پہلے میرے کو نہیں سی. چل میرے نال گیا تو مکے چاہر نکل گیا تھوڑی دور جا کے ایک پہاڑی سامنے وہ پہاڑی پہ دوڑ کے چڑھ گیا جس ویسے اسے پہنچا تو انہوں کہ اپنے چار پاسے دیکھ کوئی بندہ تو نظر نہیں آتا قریب آ رہا نے نظر دوڑائی کہنے لگا میرے آقا کوئی بندہ اس ویلے سارے قریب نہیں دور دور تک میں نظر دوڑا دوڑ کہنے لگا آخر ہوں تین میں گلائی غلام پہاڑی کو اتر کے جس ویسے یہ کو آیا کہ ابو جا رہے گل کی دستا ہے کہن لگا محمد گل میں محمد سچا ہے جو کچھ ہے اللہ علیہ وسلم ابی و و رو اس ملام نے دے قتل ہو جان تو بعد قتل ہوا سی نا ابو جات میدان بدر اندر اور قتل ہوں بھی ذرا یہ اسلام دشمنی اور یہ چراہٹ چیئرمین وہ ملازہ ہو رہے چھوٹے چھوٹے دو بچے یہ گردن کٹ رہے ہیں کہنے لگا ذرا تھلو کر کے کٹیا جے کوئی دیکھ کے کہے تو صحیح نہ کسے سردار کی گردن جہنم اندر پہنچ رہے موت لما لم قریب آ رہی ہے تو کہہ رہے گردن ذرا تھلو کر کے کٹیا جے ملکا الزبت نالو لمبی گردن ہوا کو کبھی صحیح نہ میم جس ویل میرے آقا نے اے گل سنائی اے دسیا کہ الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سچا ہے میں پھر ڈردیاں اے کیا فلیم لا تر ہو میرے آکا تھی کہہ رہے ہو وہ سچا ہے جو کچھ ہے سچ کہاں گل مانی کیوں نہیں دا کلمہ پڑھ کیوں نہیں میں کہ وڈا چودھری آدمی کنا میرا روگ اور دبدبا ہے کنی میری مشہوری ہے کنا بڑا میرا مقام ہے میں جس زبان نال سامنے کھڑا ہو کے کیا زبان کس طرح کہہ دیا تچا ہے احساس ہے کہ اے جڑی بات ہے سچی بات ہے لیکن دشمنی اور عداوت اندر وہ اپنی انتہا نو پہنچ چکے نے وہ کہتے این من اصل نہیں مننا ہے سچ لیکن ابھی نہیں من یہ اسی بات کو کئی طریقے نال کہ اگر کوئی عالین فاضل قابو آ جائے کسی تو دے سامنے قرآن پیش کرو حدیث پیش کرو کہ وہ اس بات نو کتنا لفظہ اندر ادا کرتا اور کہیں گا او اندر کہ جی قرآن ٹھیک ہے حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے امام کا مسلک یہ نہیں ہے اس لیے میں یہ بات نہیں مانوں گل ابو جہاز والی ہے ذرا الفاظ مختلف ہیں قرآن ٹھیک ہے حدیث ٹھیک ہے میں قرآن امام کا ماننے والا ان کا مقلد ہوں لہذا میں یہ نہ قرآن مانوں گا نہ حدیث مانوں گا میں تو اپنے امام کی بات گل ابو والی کر رہے ہیں لفظ ذرا مختلف اور امام بھی بڑی اس ذمہ نے کوئی امام ایسا نہیں جنہوں نے نے اپنا امام تصور کیتا ہوئے جنہیں قرآن اور حبیض سے خلاف کوئی گل کی تھی ہوگی کوئی گل کہی ہوگی،, ہوگی کوئی حکم دیتا من من لی تیار وہ امام کہا جا قرآن اور حدیث کو دور لے جائے اور دور رب یہ فیصلے تو اللہ نے قیامت دے دن کرنے میں نا بلہ بہ ن تم سی نا اللہ فرماند نے جنہوں چیزوں سے خلاف کرتے رہنا قیامت نا فیصلہ کر فیصلے کرنے نے انہوں نے مشورہ آپ کی جی نہ جایا جی جی کسی آواز یہ دی تو تک پہنچے تو ہو جائے مل گو یہ قرآن پڑھن لگے تسی شور پا دیا جی تصوی اچی آواز مل ویل گفتگو بات چیت شروع کر دیا جی ول باؤ پی رولا پا دیا جی شور پا دیا جی لال تگ لے گا کہ تھی آواز یہ آواز ڈب کے رہ جائے آواز آواز یہ منصوبہ مکے اندر بنیا یہ عمل بھی کرتے رہے وہ اللہ نے یہ فرمایا منصوبہ بنایا اے دے جواب اندر اللہ نے فرمایا جس ویلے قرآن جائے جس ویلے میری کتاب دی تلاوت کیور نل سنیا دی ساری مادری زبان ہے غور نل سنیا جی ون کہ جے اگے کوئی گل بات کر دے ہو پے خاموش ہو جائے رولا پا دیا جے اللہ نے فرمایا اضا پورے القرآن جس ون پڑا جائے انجو نل سنیا جے ون سے خاموش ہو جایا جائے گل بات اپنی چڈ دیا جی کہ ہن اللہ کا کلام پڑھیا جا رہا ہے اللہ کے کلام کی آواز آ رہی ہے انہوں نے کہا بھی تغلبون. کہ لا اللہ شور اس واسطے پایا جائے کہ غالب تُرے گالے بازی آواز یہ آواز سے غالب آ جائے اللہ نے فرمایا انہوں غور ن سنیا جی خاموش ہو جایا جے لا اللہ کن جس طرح یہاں سے میری رحمت ہوئی ہے بھی رحمت ہو جائے لیکن وہ اپنی بدبختی اندر تلے بیٹھے وہ تو اپنی دشمنی اندر انتہا میں پہنچے ہوئے اب بھی ایسے بدبخت اور بدنصیب لوگوں کی کمی نہیں جڑے قرآن نہیں سننا چاہ انہوں نے قرآن کی آواز بری لگتی ہے کسی نے تو بلڈ پریشر ہو جائے قرآن دی آواز میں کسی نل کی تکلیف شروع ہو جاتی قرآن دی آواز میں کسی نے بچے درتے ہیں قرآن دی آواز یہ میں مبالغے تو کم نہیں لے رہا اس محلے کے لوگوں کا یہ ایک اجلاف مناقض ہوا ہے میرے ایک دوست دے ہاں. مشورہ کیا گیا ہے کہ اے سپیکر بند کرواؤ یہ تو اذان دی آواز آتی ہے یہ تو قرآن دی آواز آ رہی دی ہے دیکھو ذرا انہوں کے بارے کسی نے تجویز یہ دیکھی کہ یار کسی بھی ایک سپیکر رہے آ جوں ادھر آزان شروع ہو جائے تو گانا شروع کر دے کو مسجد کے ارد گرد گنڈا سن بہاری لال یا مسلمان اپنے آپ مسلمان پہلان والے یا کوئی ہو مسجد کے ارد گرد اے اللہ اس دنیا دی کسی عدالت اندر شاید مقدمہ سا درج نہ ہو سکے تیرے ہاں ابھی مقدمہ درج کرا ابھی اذام دے ارآن سنا یہ بڑا لگتا ہے اللہ کو خلاف مقدمہ درج کرنا قیامت دن سا فیصلہ تیری عدالت اندر ہوئے ہو سنا رہے ہیں اور ایک کی نہیں سننا چاہتے یہ پیغام میرے تک پہنچ گیا ہے کہ یہ سپیکر بند کراؤ ازام دینا یہ قرآن سنا لے کسی نے کیا تھی اگوں گا لا دیا کرو اچھی آواز آؤ آو. تیسرے کی بدبختی وہ چپ نہیں رہ سکا اس نے کیا یہ خلاف قانونی جوئی کرو یہ خلاف مقدمہ کراؤ کہ مسجد اذان ہے مسجد قرآن پڑھے اللہ اکبر اللہ, اللہ. سچ فرمایا ہے اللہ نے سن سن کے پریشان نہ ہونا. افسوس نہ کرنا سل بگوافواہم یہ بہت زبانوں تو نکل رہے ہے کچھ گلا کر رہے ہیں ماہی سدھو روحم اکبر جو کچھ انہیں سینیا اندر چھپیا ہوا ہے نا تو اڈے خلاف میرے خلاف میرے دین کے خلاف وہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ انہوں کے اندر کی کچھ چھپیا ہے سانو اے افسوس نہیں کہ اے پیغام مل رہے ہیں یہ میٹنگ ہو رہی نے افسوس سانو اے ہے کہ ایسے لوگ اپنی آخبت کے بارے اندر کچھ سوچن کہ کی کر رہے ہیں اللہ کو جانا ہے اسے کی جواب دیا گے جا اپنی آکبت کی فکر کرنے یہ سوچن کہ اتنے کی جواب دیا گے آخر یہ بات تو ہونی ہے نا یہ مقدمہ انشاءاللہ شاء اللہ دائر ہونا ہی ہونے پیشی ہونی اللہ کے سامنے اس دن کو ڈر جاؤ جس دن تو انو سارے انو میرے کو لا جائے گا سا مرضی تو نہیں چڈیا کہ جی مرضی آئے تیری مرضی نہ آوے تر جاؤ نہ <ایلاللہ> ہر جو کمایا ہوا پورا, پورا بدلہ دیا کسی اللہ دے بندے نے دے سپیکر خرید کے دا گا کہ آواز جن دور جائے جن بلند نکلے اللہ دا نام دور جائے انہیں جا. ہے گواہی جس ویسے اذان دکاز ریت دے ذرے درختوں دے پتے جانور تو سارے وہ گواہ بن رہے دے دن گواہی دین گے کہ اللہ یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کسی ہے کہ اللہ کوئی میرے خلاف مقدمہ درج کرا اللہ اللہ اسمت آؤ اگر نظر ثانی کریے کہ کر رہے ہیں کی سوچ رہے اِنَّ اللَّهَ لَا الى بل الى اللہ دولت یہ کہ گی کن پیسہ ہے بلند میری نظر دلوں سے ہے سوچتے کی واہ ماں تو میںر کہ, پھر کر دے کہ خود بھی اپنے بارے اندرے سوچ لئیے کہ دل اندر کس دے جذبات اور خیالات نے اور کی نے. اللہ والے توفیق دے کہ سوچیے اچھا سوچیے کم اچھا اچھا کریے اچھا کریے اللہ نو راضی کرنے والا کریے اللہ دی ناراض کی بڑی مہنگی پی گی اللہ تحسوس رکھے واہ پھر ادا واہ رحب اللہ آه يا مردل